ہم یہ اولی سے چلے تو دسمبر کا سورج کافی اونچا ہو چکا تھا اور عجب بات ہے کہ سڑک کی دونوں جانب کھڑی فصلیں بھی بہت اونچی تھی اڑھر جیسی تنگ مگر اچھی سڑکوں پر کار دوڑتی گئی کہ اچانک پھر وہی انگریزوں کے زمانے کی جانی پہچانی نشانی نظر آئی ریلوے اسٹیشن وہی لوہے کے جنگلے اونچے ستونوں پر پانی کی بڑی بڑی ٹنکیاں شیڈ مسافر خانے ٹکٹ گھر برآمدے جالی دار دروازے اونچے اونچے روشن اور اسٹیشن کی عمارت کی پیشانی پر انگریزی اور اردو میں لکھا ہوا اسٹیشن کا نام کندیا جنکشن اس علاقے کے ان تمام چھوٹے شہروں کی بڑی سڑکیں ان کے درمیان سے گزرتی ہیں وہی شہر کی مین روڈ کہلاتی ہیں اور وہی شہر کا بڑا بازار ہوتی ہیں ہم کندیاں کے بازار میں داخل ہوئے دونوں طرف اینٹوں کی قدیم عمارتیں اور محراب دار دکانیں ان کے آگے نالیاں اور ان کے آگے تنگ سڑک کو اور تنگ کیے ہوئے سودے والے پھیری والے خونچے اور ریڑھی والے وہیں میری ملاقات محمد افضل کندی صاحب سے ہوئی ان کی پرانے زمانے کی دکان میں نئے زمانے کی کیمیابی کھاد کی بوریاں چنی ہوئی تھیں تنگ سی جگہ میں لکڑی کی چوکی لگی تھی اس پر لکھنے پڑھنے کا ڈیسک رکھا تھا اور نئے زمانے کی دوسری نشانی سجی تھی ٹیلی فون محمد افضل صاحب اپنے شہر کندیاں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بہت قدیم ہے یہ بازار بھی ساٹھ سال پرانا ہے البتہ اس میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ نئی دکانیں اور نئی عمارتیں بنا رہے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس دور دراز قصبے میں آنے والے یہ نئے لوگ کون ہیں وہ جو ہمارے میاں والی ضلع کے لوگ ہیں جو وہاں دشمنیوں کی وجہ سے سکونت تارک کر کے ہیں. یہ امن کا شہر ہے جاتے ہیں یہاں پر لوگ آباد ہو جاتے ہیں کندیا شہر کی زیادہ تر آبادی ریلوے کی ملازم ہے باقی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا دکانداری شہر میں صنعت کوئی نہیں ہے دستکاری کوئی نہیں ہے میں نے پوچھا کندیا شہر کے کچھ مسئلے ہیں اس شہر کے بہت زیادہ مسئلے ہیں یہاں پر کوئی ترقی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے جی. جو یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں جو پارٹی بس رقت دارات آتی ہے جو اپوزیشن والے ہیں وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں وہ اس لیے کام نہیں کرنے دیتے ہیں کہ اگر اس آدمی چیئر نے یہ کام کر دیا تو یہ لوگوں کو بتایا گیا یہ میں نے سڑکیں بنائی ہیں یہ میں نے سیریز کام کیا ہے آئندہ الیکشن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کام بہت کم ہونا چاہیے انتخابات کی بات چلی تو محمد افضل صاحب نے مجھے بتایا کہ اس پورے علاقے میں سارے انتخابات ذات برادری کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں جسے برادری کی حمایت حاصل ہو اسے پھر کوئی نہیں ہرا سکتا ہاں تو کندیا کا ذکر ہو رہا تھا یہ شہر دریائے سندھ کے بہت قریب ہے میں نے محمد افضل صاحب سے پوچھا کہ اس چھوٹے سے شہر کو دنیا کے اتنے بڑے دریا سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں یہاں پر دریائے سندھ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے بغیر مچھلی کے جی جہاں پر سر مچھلی ہے وہ پکڑ لیتے ہیں آپ کے علاقے میں کوئی بند یا بیراج ہے کچھ نہریں یا ایسا کوئی نظام ہے وہ بہت کم ہے جی ہے بہت کم ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریا بہت قریب ہے لیکن شہر کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہاں بالکل یہ صحیح ہے دریا قریب ہے لیکن اس شہر سے نقصان ہے فائدہ کوئی نہیں اور پھر جو ہی ہم کندیاں سے باہر نکلے دریائے سندھ نظر آنے لگا چمکتی دھوپ میں اس کی ریت جگمگانے لگی کہیں نیلا پانی بہ رہا تھا کہیں گرم ریت دہ رہی تھی چنانچے ہوا کے گرم اور ٹھنڈے جھونکے بھی آپس میں الجھ رہے تھے البتہ اونچے درختوں کے سایوں کی راحت بٹولتے ہوئے ہم ایک بہت بڑی آبادی ایک بہت بڑے شہر کے قریب جا پہنچے کوٹھیاں بنگلے باغ ریسٹ ہاؤس اونچی نیچی چھوٹی بڑی عمارتیں فلیٹ گھروندے نہریں مگر سناٹا ہو کا آدم نہ آدم ساتھ جیسے ہالی ووڈ کی کسی بڑی فلم کا سیٹ لگا ہوا ہو اور اس پر اداکار موجود نہ ہو جس شہر کو دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئیں وہ چشمہ تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں فرانس کی مدد سے جوہری پلانٹ لگنا تھا جہاں ایسا ایٹمی بجلی گھر لگنا تھا جو پنجاب کے چپے چپے کو منور کر دیتا مگر عالمی سیاست نے ایک ہاتھ سے اس منصوبے کے گلے میں پھندا ڈالا اور دوسرے سے پاؤں تلے کا تختہ کھینچ لیا جوہری پلانٹ کا منصوبہ منسوخ ہو گیا اور اس کے لیے جو شہر بنایا گیا تھا وہ بسایا نہ جا سکا اور چند لوگوں کے سوا اب اس میں کوئی نہیں رہتا ہماری کار موڑی اب خاموش شہر ہماری پشت پر اور شور مجاتا چشمہ بیراج ہمارے سامنے تھا کار چشمہ بیراج کے اوپر چلی تو دور دور تک پھیلا ہوا دریا نظر آیا دریا کی سوکھی تہ میں لگے خیمے نظر آئے اور تپتی دھوپ میں دریا کی خاک چھانتے وہ لوگ نظر آئے جو اس کے چمکیلے ذروں سے سونا نکالتے ہیں دریا پار اتر کر ہماری کار کنارے کنارے دوڑنے لگی کوہ سلیمان کے سلسلے کے اونچے نیچے پہاڑ ہمارے ساتھ دوڑنے لگے کہ اچانک منظر بدلا درویا کھجور کے درخت نظر آنے لگے بہت پرانے بہت گھنے کھجور کے درخت اونچے پشتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئی نہریں پشتوں کے اوپر اوپر چلتے ہوئے چرواہیں اور ان کی ڈھلانوں پر چرتے ہوئے ان کے مویشی کہیں کہیں مٹی ڈھونے اور زمینیں کھودنے والی دیو ہیکل مشینوں کے لاشے جنہیں اب زنگ جا رہا تھا. دور دور تک سنگلاخ میدانوں میں پتھر بکھرے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے یہ بڑے بڑے شہروں کے کنڈر ہیں اتنے میں ایک بستی آ گئی دکانیں چائے خانے اور بس اسٹاپ آ گئے ہم نے بورڈوں پر بستی کا نام پڑھا بلوٹ اور پھر ایک کچی سی سڑک پر بہت سی برقع پوش عورتوں کو جاتے دیکھا وہیں ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا خاندانی منصوبہ بندی کا مرکز میں حیران تھا کہ اس علاقے کی عورتیں اتنی بڑی تعداد میں خاندانی منصوبہ بندی پر ایمان کیسے لے آئیں تب کسی نے بتایا کہ ادھر بلوٹ شریف کے بزرگوں کا آستانہ اور ان کی خانقاہ ہے ادھر تعویز دیے جاتے ہیں ادھر جن اتارے جاتے ہیں ہم نے بھی اپنی کار ادھر موڑ دی راہ کے نالے پر بنا ہوا پرانا پل آدھا ٹوٹ چکا تھا اور کاریں نیچے اتر کر نالا پار کر رہی تھیں پار اترتے ہی قدیم زمانے کی عمارتیں نظر آنے لگیں مسجدیں محرابیں زیارت گاہیں امام باڑے مجھے تو کچھ یہی نظر آیا تھوڑی دیر بعد ہم بلوڈ شریف کے پیر صاحب کی قیام پہ جا پہنچے وہاں پہلے سے کئی کاریں کھڑی تھیں ہمیں ایک انتظار گاہ میں بٹھایا گیا نئے زمانے کی جدید عمارت تھی نئی تلس کا فرنیچر آراستہ تھا عمارت اندر ٹھنڈی تھی باہر برآمدوں میں جافریاں لگی تھیں اور وہیں کہیں دور دور سے آئے ہوئے بہت سے مرد اور ان سے بھی زیادہ عورتیں بیٹھی تھیں ان کی آوازیں آ رہی تھیں وہ لوگ پیر صاحب کو اپنے دکھ درد بتا رہے تھے اور پیر صاحب ان کو ضروری ہدایتیں دے رہے تھے ہمارے آنے کی پیل صاحب کو خبر کر دی گئی کوئی ایک گھنٹے بعد انہیں ذرا فرصت ہوئی تو وہ اٹھ کر ہمارے پاس آئے پتلون قمیص میں ملبوس خوش شکل خوش اخلاق آتے ہی ہم سے معذرت چاہی انگریزی زبان میں اور پھر ہمارے آنے کا مدعا پوچھا فورن ہی گفتگو کا سلسلہ چل نکلا وہ بلوٹ شریف کے زیادہ حاجی جعفر شاہ تھے پنجاب یونیورسٹی سے تاریخ کی اعلیٰ تعلیم پا چکے تھے چنانچے دیر تک اس علاقے کی تاریخ بتاتے رہے بلوٹ کا پرانا نام تھا۔ وہاں حضرت عیسیٰ سے سوا دو سو سال پہلے کا قلعہ اور بودھوں اور ہندوؤں کے آثار موجود تھے دریائے سندھ کبھی اس بستی سے لگا لگا بہتا تھا اب دریائے سندھ بہت دور چلا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ملتان اچ شریف اور بلوٹ شریف کے یہ وہ علاقے ہیں جہاں ظہور اسلام کے فوراً بعد عربوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا جن کی نشانیاں وہاں آج تک موجود ہیں ہاں جی جعفر شاہ بتا رہے تھے اگر آپ بلوٹ کو آپ دیکھیں مشاہدہ کریں پریکٹیکلی تو آپ کو یہاں محسوس ہوگا اور ہمارے اباء اجداد نے بھی اپنی خود تصانیف میں بھی لکھے ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں رسول پاک کا اونٹنے کا جو ہے وہ نشان ہے پون کا اور اس کے بالکل نزدیک کر کے علی مرتضیٰ کے گھوڑے کا پاؤں کا نشان ہے پھر جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ کا نشان ہے پتھر پر اور اس کے بالکل ساتھ چند گز کے فاصلے پر جناب رسالت ماب کے دو انگلوں کا ہاتھ کا نشان ہے انگلوں کا نشان ہے اور ایک جگہ اسی قلعے کے بالکل تقریباً شمال کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر جناب علی علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں جو کہ پتھر میں دھنسے ہوئے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جناب رسالت ماب کے اصحابوں کی مزاریں ہیں جن میں جناب پیر عبد الرحمٰن صاحب بہت مشہور ہیں اصحاب ان کی جہاں قبریں کم و بیش یہاں اس علاقے میں دس پندرہ مزارے ہیں اصحاب رسول کی جو کہ ہمارے عبادت داد نے بتایا ہے کہ یہ اصحابین کے ساتھ منصوب ہیں اور ان کی واقعی اگر دیکھا جائے تو ان کی قد و قامت اور قبر کے لحاظ سے ویسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عربی نجات کے لوگ ہیں کہنے لگے کہ خود ان کے خاندان کا تعلق سادات نقویہ سے ہے ان کے بزرگ پہلے اچھ شریف اور وہاں سے بلوڈ شریف آئے اور اس علاقے کے باشندوں کو نہ صرف داخل اسلام کیا بلکہ ان کے نئے پرانے جھگڑے چکانے کی رسم بھی ڈالی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے ہر سال چیت کے مہینے میں یہاں میلا ہوتا ہے دعائیں ہوتی ہیں تعویذ دیے جاتے ہیں جن اتارے جاتے ہیں اور جیسا کہ جعفر شاہ صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ دنیا سیٹسفک ہو چکی ہے تو اس میں کچھ ایڈنگ ہو چکی ہے یعنی کہ کچھ مشاغل آ گئے لیکن آج بھی ہم نے اپنے بزرگوں کا منشور نہیں چھوڑا کہ جب بھی لوگ آتے ہیں جہاں ان ان, ان کے ساتھ اگر ان کے کوئی لڑائی ہو آپس میں تو وہ ہم اپنے مریدوں کی ان کی افہم و تفہیم کرتے ہیں ان میں آپس میں صلح کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے قتل جیسی کیسز بھی ختم کرا کے ان کے آپس رشتے ناتوں میں ان کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ اندہ کے لیے یہ فساد قائم نہ ہو یہ زمینی یہ اس قسم کے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ تقریبا ہم حل کرتے ہیں اب ذرا بے تکلفی سے باتیں ہونے لگیں میں نے جعفر شاہ صاحب سے کہا کہ آپ نے تو نئے زمانے کی تعلیم پائی ہے آپ کو جن بھوتوں پر یقین کیسے آ گیا مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت آئی ویز اسٹوڈنٹ بی اے گورنمنٹ کالج لاہور میں تو میں جب چھٹیوں پر یہاں آیا تو وہ چیتر کا آیا ہوا تھا تو میں نے وہاں جہاں پر جنات کھیل رہے تھے نا تو میں وہاں گیا تو جسٹ امیجن کہ ایک ڈسٹرکٹ میاں والی کے جو پسماندہ ضلع ہے اس کے علاقے سے خاص علاقہ پسماندہ جو ہے اس کی ایک عورت کھیل رہی تھی اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب میرے ساتھ تھے تو جب وہاں گئے تو اس عورت نے انگلش شی ٹاک ود اس نے کہا کہ یہ جو سیشن جائز صاحب ہیں یہ بھی نہیں مانتے اور تم خود مخادم فیملی میں سے ہو کر تم بھی منعرف بن رہے ہو تو ان نے مجھے ہمیں دو تین ایسی نشانیاں دی کہ جو ہمارا دماغ تسلیم کر گیا کہ واقعی ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ اور دلچسپ باتیں بتائیں مثلا بلوڈ شریف میں ان کے بزرگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں جن کے قلمی نسخے آج بھی محفوظ ہیں اور جن میں تفسیر کے عجیب و غریب پہلو سامنے آتے ہیں میں نے پوچھا اور کیا چیزیں محفوظ ہیں یہاں ہمارے پاس پرانے بادشاہوں کی یعنی کہ امیر تیمور اکبر بادشاہ ابراہیم لودھی جہاں شاہجہاں یہ جو حملہ ہیں وہ بھی اور یہاں کے جو لوکل ہندوستان میں بادشاہ بنے ہیں یعنی کہ نجات کے لحاظ سے لوکل ہی بن گئے جس طرح کہ یہ مولی خاندان بن گیا تو ہمارے پاس ان کی صنعت موجود ہیں کہ انہوں نے ہمیں سندیں دی ہیں انہوں نے ہمیں لباس فاخرہ دیے ہے انہوں نے ہمیں تلوار چھرا یہ اس قسم کی چیزیں بطور ہمارے مخدوم کے پیش ہوتی ہیں اور انہوں نے سند دیا ہے کہ یہ جاگیر جو ہے یہ وقف ہے لنگر کے لیے اور اس فیملی کے لیے تو یہ تمام جائیداد وغیرہ جو ہے یہ ہمیں ان بادشاہوں نے دی اور ہمارا جو ہے یہ سلسلہ ابھی بھی ہمارا कर... اس کے علاوہ ہمارا ہے شمالی شمالی کل جتنے بالکل امیق و دمیک طور پر اس نے انویسٹیشن کرنے کے بعد اس کو ہم اپنی مور لگاتے ہیں کہ آیا کہ یہ سید ہے تو اس کے بعد جو ہے اسی وجہ سے ان کو ان کا لقب ہے مخدوم السادات یعنی کہ سب سادات کا جو ہے یہ مخدوم ہے بلوڑ شریف میں چیت کے مہینے میں لوگوں کے سروں سے جن اتارے جانے کی شوری ہے ان اور شہرت الحم محرم کی نوی شب کی رکھتے ہیں کہ مٹی میں دبے ہوئے کوئلوں سے آپ ہی آپ شرارے پھوٹتے ہیں اس کا پوزیشن یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھیں کہ وہ دو تھوڑے سا، تھوڑے سی جگہ ہے جس میں یعنی کہ یہ ہماری زبان میں سوا کہتے ہیں اور اردو انگلش میں کہتے ہیں تو وہ عش جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے اور وہ سارا سال اس پر بارش بھی ہوتی ہے سارا سال انہیر بھی چلتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جب آپ محرم کی نامی کی رات اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیلاب جس طرح وہ اس میں پانی مکس ہو جاتا ہے اس طرح کا وہ کیونکہ زمین کے نیچے سے جب نکلتے ہیں تو وہ بارشی وغیرہ کا سلسلہ جو رہتا ہے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اس پر پانی ملا ہوا ہے لیکن دیکھیں گے کہ وہ ایک کولا جو ہے وہ ٹوٹے گا اور اس میں جس طرح کے یہ چراغ کی لو ہوتی ہے اس طرح اس پر آگ کھڑی ہوگی اور پھر اس اس کے بعد آپ جو ہے اس آگ کو بڑھا دیں گے یہ ہم آگ بڑھا دیتے ہیں پھر اس پر روٹی وغیرہ پکاتے ہیں اور پھر تبرکہ پہ لنگر پکتے ہیں جو مرید متقین آ کر کہتے ہیں یہ ہمیشہ محرم کی نامی کی رات کو ہوتا ہیں شام ہونے لگی تھی ہمیں ڈیرا اسماعیل خان پہنچنا تھا ہم لوٹے تو بلوٹ شریف سے بہت سارے تھکے ماندے لوگ لوٹ رہے تھے شاید اس یقین کے ساتھ کہ بس اب ان کے دکھ ختم ہو جائیں گے ایسا لگا کہ دریا وہاں سے اور دور جا چکا تھا گھروں کے وقت اور پرانے ہو چکے تھے